سب سے پہلے ہم صورت الشعرا کی آیت نمبر ایک سو تیئس ہم سماعت کریں گے ارشاد فرمایا کا عاد المرسلین قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا خوم اللہ تقون جب ان کے ہم قوم حضرت حود علیہ صلاحت نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں امانت دار ہوں جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچانے والا ہوں فتق اللہ بس تم اللہ سے ڈرو ڈرویون اور میری فرما برداری کرو وما من اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانتا ان اللہ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری اجرت میرا ثواب میرا سلا رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے وہ مجھے سواب عطا فرمائے گا اتب نو نبی کل تم ہر بلند جگہ پر بناتے ہو آیتن کوئی نشان کوئی عمارت تابسون تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو قوم آج کی عادت تھی کہ وہ پبلک ایریاز میں جہاں سے قافلے گزرے وہاں پر بلند جگہ پر وہ عمارت بناتے اور اس پر بیٹھ جاتے وہاں سے گزرنے والوں پر وہ چیزیں پھینکتے ان کا مذاق اڑاتے اور کبھی کبھی انہیں ڈڑا دھمکا کر ان کے مال پر وہ قبضہ کر لیتے یعنی ڈاکہ زنی بھی کرتے تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی ایسے کام کرتے ہو تمہیں خدا کا خوف نہیں وہ تب تا اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو لعلکم تخلدون شاید تم ہمیشہ رہو گے کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے وہ اداں بتش تم اور جب تم کسی کی گریز کرتے ہو تو بہت ظلم کرتے ہوئے اسے پکڑتے ہو یعنی قوم بڑی سخت تھی اگر کسی سے اس کا معاملہ ہو جاتا اور کوئی ذرا سی بات ان سے کہہ دیتا تو اسے وہ بڑی سخت سزائیں دیتے یہاں تک کہ قرب و جوار کے لوگ قوم عاد سے ڈرا کرتے تھے فتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میرا کہنا مانو و الَّذِي امد بِمَا تَعْلَمُونَ اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے فرمائی جنہیں تم جانتے ہو امد کم وَبَنِينَ اللہ نے تمہاری مدد جانور مویشیوں اور اولاد کے ذریعے فرمائی کہ تمہیں یہ مال اور اولاد عطا فرمائے اور جناتیوں اور کئی باغات اور کئی چشمے تمہیں عطا فرمائے اور اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو اور اللہ کے فرمبردار بن جاؤ انی اخاف علیکم آزاد یومین عین بے شک تم پر میں بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں کہ وہ دن جو مقرر ہے اس دن تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے قلو وہ بولے کافروں نے کہا سوا ان علین اواؤسا ہم پر برابر ہے اوا کیا آپ نصیحت کریں ام لم تکم مین الواعگین یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں یعنی آپ کی نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ نصیحت کریں نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے لیکن پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے کیونکہ آپ اپنے فرض کو نبھاتے رہے یہی مومن کو چاہیے کہ وہ مخالفت کو نہ دیکھے وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور نیکی کی دعوت کو عام کرے انہاز اللہ خلو یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اس طرح کہتے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آ جائے گا تو یہ پرانی باتیں ہیں ہم سن سن کر تھک چکے ہیں آج بھی اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو بعض ایسے نادان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنی ہوئی بات ہے یہ تو پرانی بات ہے نصیحت کبھی پرانی نہیں ہوتی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک نصیحت پر عمل نہ کریں وہ نصیحت سننے کا کما حقوق فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سنی ہوئی ہے کہ نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں اگر عمل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نصیحت پر ہمارا عمل نہیں تو عمل کے لیے کوشش کریں ناشن اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں فقر زبو ہس انہوں نے حضرت حد علیہ السلام کو جھٹلا دیا فع پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تیز آندھی اور ہوا کو بھیج دیا گیا جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا ان نہ فیض عالی بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے نشانی ہے اقل مندوں کے لیے وماں کا نہ اکثر اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ ان ابکا لہو العزیز رحم اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و السلام پڑھی اللہ وسلم والے